پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کے ہاتھ صرف اس شخص کی سفارش نفع دے گی جسے اللہ اجازت دے گا حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو باہم کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا کیا کہا ہے وہ کہتے ہیں حق مطلب سچ کہا اور وہ بہت بلند بہت بڑا ہے من من قل قل کہہ دیجیے تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے کہہ دیجئے اللہ ہی اور بلا شبہ ہم یا تم البتہ ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں کہہ دیجئے جو ہم نے جرم کیا تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا اور نہ ہم سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا جو تم عمل کرتے ہو قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمِ کہہ دیجئے ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا پھر وہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا خوب جاننے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف جن کے لیے اجازت ہو جائے کا مطلب ہے انبیاء اور ملائکہ وغیرہ یعنی یہی سفارش کر سکتے کر سکیں گے کوئی اور نہیں اس لیے کہ کسی اور کی سفارش فائدہ مند ہوگی نہ انہیں اجازت ہی ہوگی دوسرا مطلب ہے مستحقین شفات یعنی انبیاء و ملائکہ اور صالحین صرف انہی کے حق میں سفارش کر سکیں گے جو مستحقین شفات ہوں گے کیونکہ اللہ کی طرف سے انہی کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی کسی اور کے لیے نہیں بہوال فتح القدیر مطلب یہ ہوا کہ انبیاء ملائکہ اور صالحین کے علاوہ وہاں کوئی سفارش نہیں کر سکے گا اور یہ حضرات بھی ازن الٰی کے بعد ہی گناہگار گار اہل ایمان کے لیے سفارش کر سکیں گے کافر و مشرق اور اللہ کے باغیوں کے لیے نہیں قرآن کریم نے دوسرے مقام پر ان دونوں نقطوں کی وضاحت فرما دی ہے سور بکرایت نمبر دو سو پچپن کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے ولا يشفعون إلا لمن سورة انبیاء آیت نمبر اٹھائیس وہ فرشتے کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو پھر اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں ابن جریر اور ابن کثیر نے حدیث کی روشنی میں اس کی یہ تفسیر بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کی بابت کلام مطلب وہی فرماتا ہے تو آسمان پر موجود فرشتے ہیبت اور خوف سے کانپ اٹھتے ہیں اور ان پر بے ہوشی کسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے ہوش آنے پر وہ پوچھتے ہیں تو ارش بردار فرشتے دوسرے فرشتوں کو اور وہ اپنے سے نیچے والے فرشتوں کو بتلاتے ہیں اور اس طرح خبر پہلے آسمان کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے بہار تفصیربن کثیر فز ضیاء میں صلب ماخذ ہے فز میں شلب ماخذ ہے یعنی جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے پھر ظاہر بات ہے گمراہی پر وہی ہوگا جو ایسی چیزوں کو معبود سمجھتا ہے جن کا آسمان و زمین سے روزی پہنچانے میں کوئی حصہ نہیں ہے وہ بارش برسا سکتے ہیں نہ کچھ اگا سکتے ہیں اس لیے حق پر یقیناً اہل, اہل توحید ہی ہیں نہ کہ دونوں پھر یعنی اس کے مطابق جزا دے گا نیکوں کو جنت میں اور بدوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُلْأَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءُكَ اللَّا بل هُوَ الله الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہہ دیجئے تم مجھے وہ معبود دکھاؤ جنہیں تم نے شریک ٹھیرا کر اس اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے ایسا ہرگز نہیں بلکہ وہی اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَاف للناس بشيرا ولكن الناس لا يعلمون اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا قُل لَكُم مِعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَتًا وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ کہہ دیجئے تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے کہ نہ تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہ سکو گے اور نہ تم آگے بڑھ سکو گے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 اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے آئیں اور اے نبی کاش آپ دیکھیں جب ظالم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے جب کہ ان کا بعض بعض کی بات رد کر رہا ہوگا تو جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے ہیں وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو تکبر کرتے تھے اگر تم نہ ہوتے تو یقینا ہم مومن ہوتے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی اس کا کوئی نظیر ہے نہ ہمسر بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہے اور اس کے ہر کام اور قول میں حکمت ہے پھر اس آیت میں اللہ تعالی نے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا بیان فرمایا ہے کہ آپ کو پوری نسل انسانیت کا ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا گیا ہے دوسرا یہ بیان فرمایا کہ اکثر لوگ آپ کی خواہش اور کوشش کے باوجود ایمان سے محروم رہیں گے ان دونوں باتوں کی وضاحت دوسرے مقامات پر بھی فرمائی ہے مثلا آپ کی رسالت کے ضمن میں فرمایا سورہ آراف آیت نمبر سو اٹھاون اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں سورہ فرقان آیت نمبر ایک بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں پہلی چیز ایک مہینے کی مسافت پر دشمن کے دل میں میری دھاگ بٹھانے سے میری مدد فرمائی گئی ہے میری دھاگ بٹھانے سے میری مدد فرمائی گئی ہے دوسری چیز تمام روئے زمین میرے لیے مسجد اور پاک ہے جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے میری امت وہاں نماز ادا کرے تیسری چیز مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا جو مجھ سے قبل کسی کے لیے حلال نہیں تھا چوتھی چیز مجھے شفات کا حق دیا گیا ہے پانچویں چیز پہلے نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا مجھے کائنات کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے بہوال صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر تین سو و صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو اکیس ایک اور حدیث میں فرمایا ویف توحمرسود بھوالے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو اکیس وصول وسلاََ الدارمی دوسری جلد صفح نمبر ایک مجھے مطلب مجھے احمر اور اسود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے احمر و اسود سے مراد بعض نے جن و انس اور بعض نے عرب و عجم لیے ہیں امام ابنی کثیر فرماتے ہیں دونوں ہی معنی صحیح ہیں اسی طرح اکثریت کے اسی طرح اکثریت کی بے علمی اور گمراہی کی وضاحت ہے جیسے دوسرے مقام پر ہے سورہ یوسف آیت نمبر 103 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے سر انعام آیت نمبر 116 اگر آپ پہلے زمین کی اکثریت کی اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے جس کا مطلب یہی ہوا کہ اکثریت گمراہوں کی ہے پھر یہ بطور استحضاء کے پوچھتے تھے کیونکہ اس کا وقوع ان کے نزدیک مستبعد اور ناممکن تھا پھر یعنی اللہ نے قیامت کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس کا علم صرف اسی کو ہے تاہم جب وہ وقت محرود آ جائے گا تو ایک ساتھ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا سُروح آیت نمبر چار یقینا اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا پھر جیسے تورات زبور اور انجیل وغیرہ بعض نے بین یادی سے مراد دار آخرت لیا ہے اس میں کافروں کے اناد و تغیان کا بیان ہے کہ وہ تمام تر دلائل کے باوجود قرآن کریم اور دار آخرت پر ایمان لانے سے گریزاں ہیں پھر یعنی دنیا میں یہ کفر و شرک میں ایک دوسرے کے ساتھی اور اس ناتے سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے لیکن آخرت میں یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور ایک دوسرے کو مورد الزام بنائیں گے پھر یعنی دنیا میں یہ لوگ جو سوچے سمجھے بغیر رویش عام پر چلنے والے ہوتے ہیں اپنے ان لیڈروں سے کہیں گے جن کے وہ دنیا میں پیروکار بنے رہے تھے پھر یعنی تم ہی نے ہمیں پیغمبروں اور دایان حق کے پیچھے چلنے سے روکے رکھا تھا اگر تم اس طرح نہ کرتے تو ہم یقیناً ایمان والے ہوتے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استضعفوا انحن عن بعد اذ جاءكم او لوگ جو تکبر کرتے تھے ان لوگوں سے کہیں گے جو کمزور سمجھے جاتے تھے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جب وہ تمہارے پاس آگئی تھی بلکہ تم خود ہی مجرم تھے وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب. وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُوا العذاب وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان لوگوں سے کہیں گے جو تکبر کرتے تھے نہیں بلکہ تمہاری رات اور دن کی چالوں ہی نے ہمیں روکا تھا جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے لیے شریک ٹھہرائیں اور وہ سب دل میں ندامت چھپائیں گے جب عذاب دیکھیں گے اور ہم ان لوگوں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا انہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے وَمَا أَغْسَلْ لَا فِي قَضْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَغْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا رسول بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا بلا شبہ جس چیز کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين اور انہوں نے کہا ہم تم سے مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف <تصفح> <تصفح> یعنی ہمارے پاس کون سی طاقت تھی کہ ہم تمہیں ہدایت کے رستے سے روکتے تم نے خود ہی اس پر غور نہیں کیا اور اپنی خواہشات کی وجہ سے ہی اسے قبول کرنے سے گرے رہے اور آج مجرم ہمیں بنا رہے ہو حالانکہ سب کچھ تم نے خود ہی اپنی مرضی سے کیا اس لیے مجرم بھی تم خود ہی ہو نہ کہ ہم پھر یعنی ہم مجرم تو تب ہوتے جب ہم اپنی مرضی سے پیغمبروں کی تکزیب کرتے جب کہ واقعہ یہ ہے کہ تم رات دن ہمیں گمراہ کرنے پر اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کا شریک ٹھہرانے پر آمادہ کرتے رہے جس سے بالآخر ہم تمہارے پیچھے لگ کر ایمان سے محروم رہے پھر یعنی ایک دوسرے پر الزام تراشی کو تو کریں گے یعنی ایک دوسرے پر الزام تراشی تو کریں گے لیکن دل میں دونوں ہی فریق اپنے اپنے کفر پر شرمندہ ہوں گے لیکن شماتت آدا کی وجہ سے ظاہر کرنے سے گریز کریں گے پھر یعنی ایسی زنجیریں جو ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں کے ساتھ باندھیں گے باندھیں گی پھر یعنی دونوں کو ان کے عملوں کی سزا ملے گی لیڈروں کو ان کے مطابق اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو ان کے مطابق جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ضعفون لا تعلمون سورہ عراف آیت نمبر اٹھتیس ہر ایک کو دگنا عذاب ہوگا لیکن تم نہیں جانتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مکے کے رواسا اور چودھری آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں اور آپ کو ایزائیں پہنچا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہر دور کے خوشحال لوگوں نے پیغمبروں کی تقزیب ہی کی ہے اور ہر پیغمبر پر ایمان لانے والے پہلے پہل معاشرے کے غریب اور نادار قسم کے لوگ ہی ہوتے تھے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر سے کہا سر شعرا آیت نمبر ایک کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں جبکہ تیرے پیروکار کمینے لوگ ہیں سر ہُوت آیت نمبر 27. اور تیرے تابع داروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے نیچ اور موٹی عقل والوں کو اور موٹی عقل والوں کے اور کوئی نہیں دوسرے پیغمبروں کو بھی ان کی قوموں نے یہی کہا ملاحظہ ہو سورہ انعام آیت نمبر 133 و سورہ وصور آراف آیت نمبر 75 و وصور بنی اسرائیل آیت نمبر 16 وغیرہ مترفون کے معنی ہیں اصحاب ثروت و ریاست اور خوشحال لوگ جن میں بڑائی بھی ہو پھر یعنی جب اللہ نے ہمیں دنیا میں مال و اولاد کی کثرت سے نوازا ہے تو قیامت بھی اگر برپا ہوئی تو ہمیں عذاب نہیں ہوگا گویا انہوں نے دار آخرت کو بھی دنیا پر قیاس کیا کہ جس طرح دنیا میں کافر ومومن سب کو اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں آخرت میں بھی اسی طرح ہوگا حالانکہ آخرت تو الجزا ہے وہاں تو دنیا میں کیے گئے عملوں کی جزا ملنی ہے اچھے عملوں کی جزا اچھی اور برے عملوں کی بری جبکہ دنیا دارالمتحان ہے یہاں اللہ تعالیٰ بطور آزمائش سب کو دنیاوی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے یا انہوں نے دنیاوی مال و اسباب کی فراوانی رضا الہی کی دلیل سمجھی حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کو سب سے زیادہ مال و اولاد سے نوازتا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ان ربی بے ستر کل ان ربی بے ستر رز قالیم شر سمون آپ کہہ دیجئے بلا شبہ میرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَمَا أَموالُكُمْ وَلَا أَولادُكُمْ بالَِّ تُقِّبُكُمْ عادَ نَازُلفَ إَِّ تُقَّبُكُمْ عادَناازُفَ إِللاا مَنْ آمنَ وَعمِلَ صَالِحَا فَأُلائِكَ لَهُم جَزَ أُبِّعْفِ بِمَاعَامِنوا وَهُمْ فِي الغُررفَاتِ آمِنُون اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں جو تمہیں درجے میں ہمارے قریب کر دیں مگر مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا دگنا بدلہ ہے اور وہ بالا خانوں میں امن سے رہیں گے اور جو لوگ ہمیں عاجز کرنے کے لیے ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں کوشش کرتے ہیں وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے پول ان ربی يبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شيء فہو يخلفه وہو خیر الرازقین کہہ دیجئے بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تم کوئی چیز بھی خرچ کرتے ہو تو وہ اس کا عوض دیتا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَا أُولَاءِ اِيَّاكُمْ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر وہ فرشتوں سے کہے گا کیا یہی لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے من بل <تصفيق> وہ کہیں گے تو پاک ہے تو ہی ان کے ماسیوا ہمارا کار ساز ہے بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے ان کے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس میں کفار کے مذکورہ مغالطے اور شبہ کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ کی رضا یا عدم رضا کی مظہر نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق اللہ کی حکمت و مشیت سے ہے اس لیے وہ مال اس کو بھی دیتا ہے جو جس کو وہ پسند کرتا ہے اور اس کو بھی جس کو نہ پسند کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے غنی کرتا ہے جس کو چاہتا ہے فقیر رکھتا ہے پھر یعنی یہ مال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہمیں تم سے محبت ہے اور ہماری بارگاہ میں تمہیں خاص مقام حاصل ہے پھر یعنی ہماری محبت اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تو صرف ایمان اور عمل صالح ہے جس طرح حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا وہ تو تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے بھوالے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو بلکہ کئی کئی گنا ایک نیکی کا اجر کم از کم دس گنا مزید سات سو گنا بلکہ اس سے زیادہ تک بس وہ کبھی کافر کو بھی خوب مال دیتا ہے لیکن کس لیے استدراج کے طور پر اور کبھی مومن کو تنگ دست رکھتا ہے کس لیے اس کے اجر و ثواب میں اضافے کے لیے اس لیے مجرم مال کی فراوانی اس کی رضا کی اور اس کی کمی اس کی ناراضی کی دلیل نہیں ہے یہ تکرار بطور تاکید کے ہے پھر اخلاف کے معنی ہیں عوض اور بدلہ دینا یہ بدلہ دنیا میں بھی ممکن ہے اور آخرت میں تو یقینی ہے حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فق ان فق صحیح البخاری حدیث نمبر 4684 مطلب تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا یعنی بدلہ دوں گا دو فرشتے ہر روز اعلان کرتے ہیں ایک کہتا ہے اللّہ عاطم فکن تلفا اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو ضائع کر دے دوسرا کہتا ہے اللّہ عاطم منفقا خلفا اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما بھوالۂ صحیح حل بخاری حدیث نمبر چودہ سو بیالیس پھر کیونکہ ایک بندہ اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کا یہ دینا اللہ تعالیٰ کی توفیق و تیسیر اور اس کی تقدیر سے ہی ہے حقیقت میں دینے والا اس کا رازق نہیں ہے جس طرح باپ بچوں کا یا بادشاہ اپنے لشکر کا کفیل کہلاتا ہے حالانکہ امیر اور معمور بچے اور بڑے سب کا رازق حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کا خالق بھی ہے اس لیے جو شخص اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کسی کو کچھ دیتا ہے تو ایسے مال میں تصرف کرتا ہے جو اللہ ہی نے اسے دیا ہے پس در حقیقت رازق بھی اللہ ہی ہوا تاہم یہ اس کا مزید فضل و کرم ہے کہ اس کے دیے ہوئے مال میں اس کی مرضی کے مطابق تصرف خرچ کرنے پر وہ اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے پھر یہ مشرقین کو ذلیل خوار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مطلب مریم کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا سورہ معاہدہ آیت نمبر 116 حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ تو پاک ہے جس کا مجھے حق نہیں تھا وہ بات میں کیوں کر میں کیوں کر کہہ سکتا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی پوچھے گا جیسا کہ سورہ فرقان آیت نمبر سترہ میں بھی گزرا کہ کیا یہ تمہارے کہنے پر تمہاری عبادت کرتے تھے پھر یعنی فرشتے بھی حضرت عیصع علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر کے اظہار برات کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو تیرے بندے ہیں اور تو ہمارا ولی ہے ہمارا ان سے کیا تعلق پھر الجن سے مراد شیطین ہیں یعنی یہ اصل میں شیطانوں کی شیتانوں کے پجاری ہیں کیونکہ وہی ان کو بتوں کی عبادت پر لگاتے اور انہیں گمراہ کرتے تھے جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا یہ اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو اور سرکش شیطان کو پکارتے مطلب پوجتے ہیں صلی اللہ علیہ نبینا محمد والبی اجمعین